اے زکینا اے زکینا غریب ہوئی ہے سارے دن کی جنگ کے نرے ہوئے بچے ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ کے ہاتھ میں خیمے کی جلی ہوئی چوب ہے سیدہ فرماتی اللہ حافظ و حفیظ رونے والوں سے گھوڑے سوار آتا ہوا دکھائی دیا سیدہ آگے بڑھی فرماتی گھوڑے سوار پیشانی کوچ پہ لگی رو کے فرماتے ہیں میری بیٹی دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام کیا ہے جب جا لہجا پہچانو بیس بی پلٹی فرماتی بی بی مجھ پہ شان کرو کسی کے پاس چادروں مجھے چادر دو میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوا رونے والوں اب پر دادا اور آگے بڑھے بچے آگے بڑے کسی کی آواز آتی ہے بابا علی غریب بیٹی کا سلام کسی نے کہا کہ علی نوکر کا سلام ہو رونے والوں ایک چار سال کی بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ ابھی پابند نہیں ہے ہاتھ پریشانی پیراک رو کے ارد کرتی ہے دادا علی یتیم پوتی سکینہ کا سلام مولا فرماتے سکینہ میرے قریب لگاؤ رو کے ارد کر دیے دادا سلام کرنا تھا کر لیا اب واپے جا رہی ہوں کیوں میری بیٹی اپنے دادا پہ ناراض ہو رو کے ارد کر دیے نہ دادا مگر اتنا ضرور کہوں گی اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے میری پھوپھی نے پہرا دیا آپ نہ جب چھوڑ کے چلے آئے ہو دادا میرا بابا مارا گیا شوارے چھینے گئے مجھے تو لگے میں بلاتی رہی آپ نہیں آئے کیا تم کو پیٹی نے ندی آئے جب سے رہی بلا میں صدا باڑی لٹ kha